الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام على سید المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی الی کا واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی الی کا واصحابک یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم ہے جو مجھ پر روزے جمعہ درود شریف پڑے گا میں قیامت کے دن اس کی شفات کروں گا سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی مننیوں سلسلہ لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے جس کا نام ہے مدنی منو کے سوالات اور امیر سنت کے جوابات اس سلسلے میں ہم آپ کے لیے پیارے پیارے مدنی گلدستے بھی لے کر آتے ہیں اور مدنی گلد لے کر آتے ہیں ہمارے رکن شورا السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ خیریت سے ہے ہیں ماشاء اللہ مدنی گلدستے آپ دکھا رہے ہیں سب سے پہلے تو کچھ پیسے دہرائی بھی ہو جائے اور اس سے پہلے کہ آج کے موضوع کو بیان کیا جائے ہم پہلے کچھ یہ بیان کریں اعلیٰ رحمتہ اللہ تعالی علی نے بچوں کے نو مزید منوں کے تعلق سے کچھ حقوق بیان کیے والدین کو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 آکث صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اہل بیت اتھار اور صحابۂ کرام علی مردوان یعنی فیضان صحابہ اہل بیت سے دونوں سے ہمارے مدر منع بھی اور مدر منیا بھی مالا مال ہونی چاہیے سبحان اللہ. تو اس طرح جب ان کی یہ تربیت ہوتی ہوتی اب یہ عمر آپ سمجھیں کہ اس طرف آ رہی ہے کہ اب یہ بڑی عمر کی طرف جانے والے ہیں گئے نہیں ہیں تو اب ان کو کچھ چیزیں سکھانی ہوں گی جس کا اعلی حضرت نے لکھا کہ علمی دین خصوصاً وضو غسل نماز روزہ وغیرہ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 بڑے اچھے انداز سے ایک بچہ آئے دوسروں کو سرو کر رہا ہو چیزیں دے رہا ہو فلا چیز ہو گیٹ اپ اچھا ہونا چاہیے اسٹائل بات کا اچھا ہونا چاہیے ٹھیک ہے بعض چیزیں اس میں اچھے آداب ہی سے ہیں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 کرنا یہ کیا چیزیں اس کی تفصیلیں بعد میں آئیں گی اور مدنی منو کو کچھ نہ کچھ پتا شکر کا تو ایک تعداد مدنی منو کو پتا ہی ہوگا یہ ایک اچھا اخلاق ہے بھائی شکر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے مدنی منو سے آپ پوچھے کیا جواب دیں گے کرنا چاہیے یہ اچھے اخلاق ہے شکر مطلب پہلا جاتا ہے شکر چادر کی طرح اڑا جاتا ہے نہیں شکر کا تعلق دل سے ہے ٹھیک اسی طرح برے اخلاق مسلح حسد کرنا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 یعنی ایک طرف عقائد آئے ایک طرف مسائل آئے مسائل ضرورت کے مسائل مسائل حلال و آرام بھائی یہ ناخن ہے کب تک کاٹنے اتنے نہیں کاٹے تو گنا گار ہوگا یہ سارے مسائل یہ ساری چیزیں بھی آنی ضروری ہیں اور بچوں کو بھی سکھانی چاہیے اور جیسے بڑے ہو گئے تو اب یہ سیکھنا بالکل لازم ہے یہ سارے کام کا چھوڑ کے اب یہ کام کرے کہ یہ اب اس پر لازم ہے اچھا اب اسی طرح بعض بات یعنی دل کی بیماریاں اور بعض دل کی اچھائیاں جن کو بڑی مشکل سا ایک ورڈ ہے بڑا مشکل سا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 اور بھی شہروں کو مدینہ اللیہ کہتے ہیں احمد آباد ہند یہ بھی مدینہ اللیا ہے پاکستان میں جو ہے عام طور نارملی ان شہروں کو بول, بول رہے ہیں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 دس سال کا آٹھ سال کا سات سال کا چھ سال کا جو حفظ قرآن مکمل کر لیتا ہے جواب آج کے دور میں یہ سوال کا آپ جی سے سوال کر رہا ہے جی بتائیے اعلیٰ حضرت بھائی. نے پہلا فتوا کب دیا تھا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے پہلا فتوا تیرہ سال دس ماہ چار دن کی عمر میں عطا فرمایا تھا. جواب درست ہے سبحان ماشاءاللہ. اللہ ماشاءاللہ یہ سب سوال یہ بتائیے اعلیٰ حضرت نے ناظرہ قرآن پاک کتنی عمر میں ختم کیا اعلیٰ حضر رحمت اللہ تعالیٰ نے ناظرہ قرآن پاک چار سال کی عمر میں ختم فرما سبحان لیا یہ دیکھیں بھائی مجنو منو ہمارا طے نہیں تھا یہ نہیں تھا میں بھی تھوڑا کہ یہ کیسے سوال شروع کر میں سوال کر رہا ہوں اور یہ تے نہیں ہے دیکھو آگے میں نے دو سوال اور کرنے ایک سوال میں پھنس جائیں گے باپو دیکھنا یہ دیکھ لے مجھے لگ رہا ہے دیکھیں اچھا جی اچھا یہ بتائیے حضرت نے پہلا بیان کس عمر میں کیا آلاد رحمت اللہ تعالیٰ نے پہلا بیان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 بولتے ہے کوئی مفتی صاحب نظر نہیں آ رہے تو باہر آتے ہیں تو ہے اندر تو مفتی صاحب موجود ہی نہیں ہے آپ کہتے ہیں, مفتی صاحب ہوں گے ان سے فتوا لینا ہے بولا آپ نے کیا دیکھا بولا آپ ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے بولا وہی تو مفتی صاحب ہے کیا <laughs> بات ہے اب یہ بات مدنی منو کے بھی ذہن میں ہو نہیں یہاں ایک مثال دوں گا مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں کو ہمارے ایک مفتی قاسم صاحب میں جی یہ بھی پہلے مدرسۃ المدینہ کے مدنی مننے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ تو مدرسۃ المدینہ سے حفظ کیا تو آج کا جو حافظ مدنی منا کل کو کیا بنے گا یہ نہیں پتا تو آج سے ہی تربیت ہونی چاہیے اور مدنی مننے کی بات یاد آ گئی ایک چھوٹا سا مدنی منا تھا وہ رکشے میں جا رہا تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ تو بھائی ماما شریف وغیرہ سے چھوٹا سا سات سال اس کی عمر ہوگی تقریباً تو رکشا والے نے جب دیکھا اس کی بات چیت اس نے اس کا یہ مدنی ہولیا دیکھا تو آپ کو دوسرا کلمہ آتا ہے یعنی کہ یہ بات تھی کہ آپ نے یہ اتنا کچھ سجا لیا ہے محمد شریف وائٹ سوٹ تو اس نے کہا انکل میں آپ کو دوسرا کلمہ بھی سناؤں گا نماز انازا کی دعا بھی سناؤں گا کیا بات ہے تو یہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے مدنی منے ہیں نا تو الحمد یہ سب جس طرح بھی مدنی مذاکرے میں گزشتہ دنوں میں ایک مدنی مذاکرہ ہوا اب ایک مدنی منا تھا امیر وسنت نے سوالات کیے سوالت کے جوابات ہوئے آپ کی بات تو جی بڑی دلچسپ ہوگی لیکن ان کو ایسی دلچسپی کیسے نظر آئے گی جی ان کو دکھا دیتے کہ اس مدنی منہ نے کیا کس طرح جواب دیے تھے اور हुँ کیا हुँ موقع تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کمپیوٹر مدنی منا واہ بھائی واہ چلو مدنی کمپیوٹر اور آنے پاک میں کتنی آیتیں ہیں چھ ہزار چھ سو قرآن پاک میں کتنی صورتیں ایک سو چودہ قرآن پاک میں کتنے عروف ہیں تین لاکھ ہزار سو قرآن پاک میں نقطے کتنے ایک لاکھ پانچ ہزار سو قرآن کریم میں نماز کا حکم کتنے مقامات پر آیا سات سو سے زائد مقامات پر قرآن پاک کے مشہور ترجمے کا نام بتائیے فنز المان قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت اور سب سے چھوٹی سورت کے نام بتا دیجئے سب سے بڑی سورت سور ہے اور سب سے چھوٹی سورت سور ہے اور قرآن کریم میں لفظ قرآن کتنی بار آیا ستر بار قرآن کریم میں لفظ قرآن 70 بار آیا ہے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 لفظ اللہ تو کتنی بار آیا ہے؟ دو ہزار چھ سو ستانوے پرانے کریم میں جن جن انبیاء کرام علیہ السلام کے نام آئے ہیں ان میں سے بارہ نام بتا دیجئے حضرت آدم علیہ السلام حضرت ادلیس علیہ السلام حضرت موسا علیہ السلام حضرت یا علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ ایک, ایک رہی السلام ماشاء اللہ. ما اللہ قرآن پاک میں کتنے پارے ہیں تیس قرآن کریم میں منزلیں کتنی ہے سات ماشاء اللہ ماشاءاللہ اللہ دیکھو مدی بھیجنا ہونا کسی کو باپ بیٹوں کو بھیج دو یار ان دونوں باپ بیٹوں کو اگر کوئی ناظر مدنی چینل کے ناظرین حاجی بنا دیں گے تو میرے دل کی دعائیں نکلیں گی سبحان اللہ ماشاءاللہ دیکھو اس مدنی مندے کو قرآن کریم سے کتنی محبت ہے اتنا یاد تو بڑے سے بڑے کو بھی نہیں ہو سکتا عام طور پر جو یہ مدنی منا اتنا یاد کر لیا اس نے اللہ نے اس کو سہن دیا ये قرآن مدنی کمپیوٹر ہے میرا اس کو حجی مدنی کمپیوٹر بنا دیا جائے یو سفائی بھی ہیں ساتھ موجود آپ تو وہ بھی جائیں گے کیا نہیں آتے ہیں یہ بھی بچپن سے دیوان ہے ماشاءاللہ اللہ آپ کو مبارک ہو ماشاء اللہ آپ کی خواہش پر ایک پیغام آ الحمدللہ الحمد للہ ہاں ان دونوں حج پہ بھیج دو چاہو تو اس کی امی کو بھیج دو کوئی حاجیہ نہیں بن جائے اپنے قرآن سے محبت ہے اس بچے کو دیکھو کیسا ماشاءاللہ یہ ہمارے حاجی یوسف مدنی ہے مدنی ہے مدنی چینل میں مفت مفت مبلک الحمد للہ تدریس بھی ہیں جامع المدینہ بخاری میں تدریس کالے کی ہے تیسری الحمد للہ آئے گا جلدی جلدی حاجی بنا دو ماں باپ اور ان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 اور علیم الدین اللہ تعالی علیم و عامل بنا دے مستی اسلام آمین اور مبلغ دعوت اسلامی بنا دے جیسا صاحب چاہتے ہیں ایسا دعوت اسلامی کا کام کرنے والا اللہ تعالی اس کو بنا دے ما اللہ بارک اللہ اللہ نظر بد سے بچائے آمین مفتی اسلام بناتے اللہ تعالی صلوا اللہ تعالی علیہ ماشاءاللہ تو مدنی منور مدنی منور اپ نے ملاحظہ فرمایا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 اس کے اوپر اب آپ چاہے کچھ بھی لکھ دیں کوئی کرکٹروں کے نام لکھ رہا ہے کوئی فلموں کے نام لکھ رہا ہے کوئی گانے لکھ رہا ہے اب یہ چیزیں نہ لکھیں اس کو اچھی اچھی باتیں بتائیں یہ کہ وہ اچھا دیکھے گا تو وہ دل میں اترے اچھا سنے گا تو وہ دل میں زبان سے اچھا ہی نکلے گا نا یہاں سے اچھا گیا دل میں اترا کان سے اچھا دل میں اترا اب نکلنے کی باتیں جو دل میں تو انشاءاللہ زبان سے بھی اچھا نکلے گا تو اپنے مدنی منوں کو اپنی مدنی منوں کو اچھی جگہ لے کر جائیے اور مدنی چینل ہی دکھائیے اس کے علاوہ کوئی دوسرے چینل نے دکھائیے کارٹون وغیرہ دیکھنے کے شوقین ہوتے ہیں ڈرامے دیکھنے کے شوقین ہوتے ہیں تو مدنی چینل پر بھی مدنی منوں کے سلسلہ آتے ہیں اور اینیمیٹڈ سلسلے وغیرہ کا بھی ایک سلسلہ چل پڑا ہے تو یہ مدنی منوں کو دکھائیے نا غلام رسول بھائی فیدان بھائی تو یہ آپ کے گھر میں کوئی غلام رسول بنا ہوگا کوئی فیدان بھائی بنا ہوگا تو آپ دکھائیں تو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 تو اپنے مدنی منوں کو ان چیزوں سے آپ نے بچانا ہے تو امیر سنت یہ مدنی گلدستے رکھیں جو اینیمیٹریڈ ہمارے مدنی گلدستے ان کو رکھیں اور مدنی مذاکرے میں شرکت کیجیے اپنے مدنی منوں کے ساتھ اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے جی ماد بھائی آج آپ کیا مدنی منوں کے لیے پیارے پیارے مدنی گلدستے لے کر آئے تو آلہ رحمتہ اللہ تعالی نے جس طرح کیا کچھ ہم نے شروع میں بیان کر دیا مزید فرماتے ہیں تھوڑے مشکل الفاظ ہیں کوئی تو کے ساتھ نہیں گھبرائے وغیرہ ہم تھوڑا اس طرح آسان کریں گے آپ ہی بپوس آتے ہیں ہمارے یہاں اچھا کر دیں گے وہ آسان کر دیں گے اعلیٰ فرماتے توقل قناعت زوحت اخلاص توازو امانت صدق عدل حیات سلامت صدور و لسان وہ غیر خوبیوں کے فضائل مینس اچھے اخلاق ٹھیک ہے یہ کیا اخلاق ہے کیا چیزیں اس کی تفصیل بد میں آئے گی ان کے فضائل آگے فرماتے ہیں پڑھائے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 اسی طرح ہمیں ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اس سے دعا کرنی چاہیے انشاءاللہ شاء اللہ الرحمٰن توکل کرنے والے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے بن سبحان, اللہ، سبحان اللہ آخری مدرفول جو آپ نے بیان کیا اس کی طرف ہے اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اونٹ کو باندھو اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو باندھنے کے بعد ہاں تو یعنی یہ بھی اصل کنڈیشن ہے اگر کوئی اونٹ کو نہیں باندھتا چھوڑ دیتا ہے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 چنا ایک بار حضرت سیدنا ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب شہنشاہ خوش خصالے حسن و جمال رنج و جمال رنج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے ست ہوئی اس وقت میں تجارت کیا کرتا تھا اکبر میں نے کوشش کی کہ میری تجارت بھی باقی رہے اور میں عبادت بھی کرتا رہوں لیکن ایسا نہ ہو سکا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 سب العزت کی ان پر رحمت ہو ان کے سب کے ہماری بے حساب مغفرت اور ہماری سے نجات کا سامان علی وسلم صلی اللہ تعالی و و صل اللہ محمد جی تو پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی منوں ہمیں جو ہے مال کی حرس نہیں رکھنا چاہیے جمع کر کے نہیں رکھنا چاہیے اور جیسے کہ آپ نے سنا بھی کہ امیر اور سنت باپا جانی آپ کو مدنی پھول دے رہے ہیں کہ پرندہ جاتا ہے پرندہ آپ نے دیکھا بھی کہ اڑتا ہے تو وہ خالی پیٹ جو ہوتا ہے لیکن جب واپسی آتا ہے اپنے آشانی کی طرف تو خالی پیٹ نہیں ہوتا بعد بچوں میں لالچ ہوتا ہے بعد بچوں میں جو ہے وہ شرط وغیرہ لگاتے ہیں اور بعد بازاروں میں جو لاٹری وغیرہ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں آپ پانچ روپے دیں ہو سکتا ہے آپ کے سو روپے نکل جائیں تو پھر ہوتا ہے کیا ہے کہ وہ سو پانچ روپے دیتے ہیں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 آئندہ سلسلے میں بتائیں گے بالکل تو پیارے پیارے مدنی منو ہمیں اپنے دل کے اندر لالچ پیدا نہیں کرنی ہے ہمارا دل بڑا ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں نا دل بڑا رکھے ہیں تو بیمار کا ہوتا ہے نہیں یہ آپ کے دل میں دل بڑا بیمار کا یہ تو ہے کہ دل بڑا ہو جاتا ہے تو بیماری ہوتی ہے اس سے مراد وہ نہیں محاورہ ہے نا کہ دل بڑا رکھے چلا گیا اچھا ہے چلا گیا تو جب بھی اچھا ہے یہ کہ پیسے وغیرہ کی حصہ رکھے امیر السنت دامد برکاتم لالیہ کا دل کیسے بڑا ہے کہ امیر السنت فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا